الحمد لله الذي يطر الحق ويأذي السبيل جناب محمد عامر ربی چشتی صاحب محترم حاجی وسیم محمد چشتی صاحب بابا وارث علی صاحب محمد رفیق صاحب خلیل صاحب حافظ عدیل صاحب اشارت صاحب شرافت صاحب تیم صاحب کریم سب کی ہمت قبول فرما اور ساری بخش کا سامان فرما <تصفح> اس روحانی جلسے اندر ناچیز مول رو ہے تقیا کی سبحان اللہ بکیا تروپے نو گے بخیا بخیہ کا مطلب تروپے کھولنے تکیے تروپے کھولنے کیا بات ہے تقیا فقیہسل میں اے وقت واقع یقین سے اس سے اس کا مانا بچانا حفاظت کرنا دین عزت جان مال چار عزت جان مال ان بچا دشمن دش کو تقریبا ہے یہ ستاب کے لفظ بولے جاتا ہے مدارات پرانے حکیم نے مسلمانوں دین عزت جان مال بچا جس وقت مسلمان کمزور ہو کافر تگڑے ظاہری نرمی رکھ کا جوازی حکم ارشاد فرمایا اگر ایسی جگہ پہ ہو جفر اسلام دشمنوں تو تمہوں دین دا خطر ہے دین نو نقصان پہنچان دا خطرہ ہے تو رو جان پہنچ نقصان پہنچان کا خطرہ ہے تو جانوٹ مال اتے تصویر ظاہری طور پہ کافر جو اسلام دیا سختیاں اسلام کی طاقت سے دور دیا نے وہ چڑھ کے نرمی اختیار کرو بولن چالن وت وتاؤ وہ تہن بھی چاہتے ہیں یہ تقیا بھی آخ دین مدارک بھی آخ د لیکن یہ نرمی کے ساتھ بات سمجھنا اپنا بچانا ہے کہ اگر اب سخت رویہ رکھیں گے یہ سارا دین برباد کریں گے یا ساری عزت تباہ کر ساری جان مارن گے یا سال لے تو نرم رویہ رکھنے کی جو اجازت یہ مطلب یہ نکلا کہ انہوں رویہ نہیں رکھ سکتے جس رویے چھوڑا دیل ہی تباہ ہو جائے کیونکہ دن تو بچا ایسا رویہ نہیں رکھ سکتے کہ دین دی اجاڑو تو آخو جی میں مدارات اور تقیہ پیا کرنا تھی عزت گواؤ دلے بن جاؤ پھر تھی آخو جی تے نرمی پر کرنے سے تقیہ پر کرنے تقیہ تقیہ ہے ہی جس چیز کو بچانے کے لیے اگر اس کو ہی برباد کرنا ہے تو تقیہ نہیں ہوگا کوئی گل نہیں سمجھتے چار چیزاں تقیہ تکیا ہے تو اگر انہوں گوا تو پھر تقیہ تکیا ان مدارات نہیں کہتے یہ اسلام کی زبان مداحت مدارات اور تقریبا کی اجازت ہے لیکن مداحت کی اجازت نہیں کی اجازت ہے مداحت کی ہے مداحت کہ آن کے اندر یہ پلپلا بغیرت بن جانا کافلوں رل کے اپنا دین بھی تباہ کی جانا اپنی عزت اجاڑ جا یہ ان مداحت کے اندر نہیں مدا مدارات کی اجازت دے لیکن مداحت اور قرآن مجید نے فرمایا, لَوْتو دِحلو فَيُّو دِحلو مشرق پسند کر دینے کہ تھی دین اللہ اندر انج نرم ہو جاؤ اے دین نو موڑی لگے جاؤ اے اے نے کرنا چلو تسی ابھی جی چلے چلو ہو. ہو جی سنتے ہو ابھی اونج چلتے رہے جتنی خراب نے فرمایا مابو کرنا <سلام> سمجھتے پیو لیکن جس تقیہ بھی کی بخیا کرنی میں کرنا چاہنا جہد تروپے میں کھولنا چاہ وہ تقیہ اے کہ باغ اللہ رسول نبی اگلے بیت اج کر دیجڑتے جان قرآن بدلتے جان دی بدل جان کالے پچھوں جان نہ ساری چلی جائے یہ تکلی یہ آخر یہ نبی بیت کرتے رہنے نے میں یہ تروپے کھولنے اس لانتی کی کوئی اجازت نہیں آن. آن. آن. تقبیر مولانا ہو. اگر یہ تکیا کہ اپنا برباد کری جانا اپنے جان بچاؤ کی خاطر اگر تقیہ تکیا کہ پھر اتوںکنا اے سب تو ویڈی عبادت کے فل خود سمجھدار پھر نبیا دے آن دا مقصد تے ختم ہو گیا نبی جدوی نا وہ کوئی پہلا فوج لے کے نہیں آتا وہ تن تنہا آتا ہے نبی کافر آتے ہیں کلیا آ اسی طرح ہے کہ نہیں تاریخ جا و حدیث تاریخ کو پتا لگتا ہے ایک نبی نے جنہیں دوسرے جوڑ کے اپنے نال اور سوال کیتا ہے حضرت علیہ السلام نے اپنے پرا حضرت علیہ السلام دی نبوت کا سوال کیا اللہ پاک تو یہ واحد نبی نے جہے تو دو نظر آؤ گے کٹھے آؤ گے ورنہ ہر نبی کلیا ہے ہر نبی کلیا آیا کہ جان آج تے دین اجاڑ کی اجازت ہوتی وہ دوست قرآن بدل لیا جو کچھ فرض ہے وہ سارا ختم کر دینا جان بچاؤ اگر اس کی اجازت ہو دے تو رسول کا رسول تے کلہ تو دے مذہب دے مطابق تٹیا تٹیا فرل ہوا تو چپ رہنا فر کلہ ہے وہ تو سارے کافر نے جان بچاؤ مذہب دسیا گیا چپ فر رہا دین بدلنا فر رہا مردی مرضی نے کیتی جاؤ پھر مطلب یہ نکلیا بھی کوئی نبی وہ تبلیغ کرنے آیا ہی نہیں جی تبلیغ کرنے آولنا سولنا انہیں بولنا سی بولنا, سی بولنا, بولنا جان کا خطرہ سان کا خطرہ پیچھوں گل ہی ختم ہو گئی پھر نبوت ہے کہڑی شاید آنا میری گل نہیں سمجھ بہت بڑا لانتی مذہب ہے جنہیں تکیے جائز ہے یا فرد کیتا ہے یہ کہہ کہ کے ج میںکل مشروے سنت نمیاں نو تو حکم ہوتا ہے جاؤ کلیاں جا کے کافر کی دی جبا کھلو کے اندر دے کے کچہریوں کھلو کے اللہ کے دینے حق نیا کرو دعوت دیں اس حد تک کہ قرآن مجید ساڈے پاک رسول نے حکم فرمایا, فرمایا بیمار تو مس بابو بس نے جڑا تکم ہے نا یہ کھل کھلا کے ڈنکے کی چوٹ بیان کرو لوک دین نو بغاڑی رکھنا یہ اجازت کتنے ہونی ہے جدو سلام بیان حکم فس گا بے بات جو اللہ نے حکم دلہ نہیں بیان کرو تا اللہ داپو جب میلہ لگتا ویختے سر اوے جا کر سمجھدار اگر تٹیے کی سلا مس مانے کی اجازت ایک مذہب کے اندر لالت مشہور ہے خود دسو کہ کیا اللہ کے محبوب نے تائف نے پتھر کھا کے میدان چھا کے لو لیا بولو لو لاہان ہوتے معلوم ہوا اللہ کے محبوب نے خدا کا حکم یہ کہ جان بھی پرواہ نہیں کرنی بولو دین کے بیان سال کائم رکھنے پہنچان اللہ کے رسول نو حکم ہوا کہ جان بھی پرواہ نہیں کرنی اللہ کے بابو تیف کے میدان اچ پتھر دے لو لہان ہوئے اے ہو ماہور کوئی اجازت نہیں ہور ہوا کہنا چاہیے یہ اللہ بغیرت اسلام کی زبان مداحنت تقیہ نہیں مداحت ہے مداحنت کی کوئی اجازت نہیں ہے سمجھ نہیں لگی گل میں تتیے دا بہان اکا واسطے رکھا گیا کڈیا گیا مولا علی نو رسول اکرم دا پہلا خلیفا ثابت کرنا است. خدا دا رسول سابت کرنے وی وہی ادری آنی سی یہ سارا کچھ ثابت کرنا خلیفیا کی خلافت باطل غلط سابت کرنے ایک عذر بہانہ رکھیا گیا کیونکہ سوال ہوں کہ جی اگر ابو بکر عمر عثمان دے خلافت صحابہ نے نوز بلا ظلم لال بنائی رسول کیوں چپ رہے ہیں وہ جو ہاتھ پڑ کھڑا کر دے صاف لکھ دیں اور صاف کہہ دیں سریام خبردار جڑا علی علی بعد بادشاہ خلیفہ نہ منے گا؟ میرا نہیں. رسول شرمان انہیں سوال اٹھیا کہ یار پھر ہزار چلو صاف ہو گیا رسول کو رسول کول تک ہو گیا رسول ڈر گئے تو چپ کر کے گلم وہ یار علی رسول تو ڈر گئے تعلی خدا آخ لو جس وہ خلیفا بنیادا اگلا خلیفا بنیا پھر اٹھ کلا اس بعد کسی دور کلا وہ بھی ڈرے سن وہ بھی تیتا ڈرے سن گل جی کرے پہلی بار مزول آ ہیں ایس ایسا لطف دیا گلو سناواں گا کہ زندگی ہباری لگی ہوگی ایک کوئی امریکہ میں غیر مسلم بیٹھا ہے وہ غیر مسلم جو ہے نا وہ ایسی بکواسات چھوڑتا رہتا ہے میں وہ بارے موٹی جی گل کرنا اللہ پاک نے سانو دین سان دیجھایا <تصح> <تصح> سڈے جڑے مرد فقیر ہر بار شریف دل سمجھایا امریکہ کے ملکاتے نہ ملکات اصلی خدا بہتر جانے وہ ٹھٹ کے تو لوگ پنگے لے رہے نے مناظر ہو رہا ہے قرآن غلط ہے یا قرآن صحیح ہے وہ بڑوے پہلے جی تھی دیکھو ایسا شخص جو ضروریات دین میں سے کسی کا منکر ہو دین دیا موٹیاں گلا جن ساری مسلمان تعینات منے جا منکر ہو آخ دینے اسلام تو خارج ہے سب فرقے نے اسلام تو خارج جیڑا اسلام تو خارج ہے اس منازرے نہیں ہوں ان پہلے یہ ہے کہ ہاں یہ اصول پہ دسنا اسلام دا کہ ایسے مرتد کے ساتھ مناظرے کا کیا اصول ہے اصول یہ ہے کہ پہلے جب وہ ضروریات دن کا منکر ہے قرآن کو غلط کہہ رہا ہے تو ہے بات ختم کیونکہ قرآن کو غلط کہنے والا کتے کا بچہ وہ رسول کو غلط کہتا ہے خدا کو غلط کہتا ہے کیا کیا بات کیا جی... بات, بات جس جی... یہ خران گلت آپ کا تو لکھوایا جائے گا منازرے تو پہلے لکھ اتنے نہیں لکھتا تو چل تیر کسی کچھ بھی نہیں بولنا من کی بولے وہ کتے دیا بتا وہ کسی خسی دیا تیرے ترے کسی کھود بھی کلام نہیں کرنی اسلام میں سے جائز نہیں کہ کھوتا ہی تیرے ہیں گے گل کرنا سب چاہوں بولا کنجر دے بچوں اسلام کو دلیل نہ کرو اسلام کو سمجھنے بھی تو پکے کرو جو ضروریات سے دین کا مسلم ہوتا ہے وہ غیر مسلم ہوتا ہے جب غیر مسلم ہے تو پہلے اس سے تعریف دی جائے گی وہ کہے میں گئے پھر اس کو کہا جائے گا کہ ہم پھر سوچیں گے کہ تیرے جیسے کافر کے ساتھ بحث مناظرے کی تو گنجائش ہے یا نہیں یہ نہیں ہے پھر منازرے کچھ لوگ ہو جائیں گے نا کیا بزرگاں فرمایا جڑا ہر ایک نار مناظرے جوڑ جا ہر ایک کی جڑی آج پاک پڑی فس با بے ما تو مر اللہ نے فرمایا اے محبوب وہ صاحبوں نے بیٹن کے بیچوڑنے بیان کروا اعرف ان المشرکی محبوبہ خوشہ ساتھ تم ہو بارے سنایا منشرق مشرق منہ کرنے کی اجازت نہیں کرن کرنے کی ہونی وہی مشرق ہیں جو زدی اور ہٹ درم ہے شرک دو قسم بھی اقسام ہے شرک کفر ایسا جو اتنی ہوتی کوئی ملازمہ باعث نہیں ہوں سچی دسیا جی پلیز کافل ہو اللہ نے کسی رسول ابلیس املیس بحث کر سوا لاکھ نبی آمی چو اللہ نے نے نبیجے انسان وجے نے املیس لازمے واسطے ایک رسول بھی نہیں آیا کیوں اللہ جانتا ہے وہاں جی وہ مقابل لکھ دلیل جتے خدا خود دلیل ہے بھائی اور زیادہ بوک دا انہیں تکیا تکیے لا کے بڑا ہی اسلام کیا اگے تو ساری بتا دیا گا لیکن ایسا ضرور سمجھ آ گئی ہونی کہ آ تکیے کا ادر رکھا گیا سڈے پاک اسلام کے پاک خلیفیا خلافت گلط سابت کر اور رسولوں قرآن کرنے بہانے بنائے گئے جب سوال ہوئے، تسی کہنے ہو قرآن لے لیں تو پھر رسول جہے نے کیوں صحیح نہ رسول ڈر کے تق گئے وکرا کر کے دے دیا گے قرآن بھی کیا ہوں آخر اعتراض آتا بھی چلو رسول بھی نوز میلا بھی مولا علی بھی ہو گئے سارے ڈر کفر چڑھ گیا چڑھ گیا عمر بھی کافر سی نوز میلا چڑھ گیا سارے کافر وہ چڑھ گئے رسول دب گئے لیکن ہوں اتنے سوال اٹھے گا وا یار خدا وہ بھی ڈر چلو رسہت ڈر گیا مذہب کے مطابق علی بھی ڈر گئے ڈر گئے ہوں اتو نکلنا بڑا اب ہے کوئی ممکن نہیں اتو نکلنا بھی ہوں خدا نو کی تکیا بلی بہلی بار بولی بولنے پاؤ کہ نہیں حقیقت دوستو اللہ و اکبر کبیرہ یقین جاننا دو خلیفیا خلافت نڈ دئیے نا پاگ رسول دی رسالت مکمل نہیں ہوں شاہ ولی اللہ محدث رضی اللہ اجالت الخا کے اندر اس مسئلے نو بڑی وضاحت سازت فرمایا ہے فرمایا ہے. ابو بکروا شیخین کی خلافت پاک رسول کی رسالت کا تجمہ مطلب پاک رسول دی رسالت اگر پوری ہوں تو ان دو خلیفیا کی خلافت کا دور ملاو گے پھر پوری ہونے گی ہو کہ رسول نے جو جو خبر دی اپنے اسلام کے عروج وہ باپ رسول کے دورے پوریا نہیں ہوئی ابو پتھر امر کے دورے پورا ہوئی ہیں تو باغ دی کبھی خبر جنہوں کے دورے پورا ہوئی لگی لہذا خلافت کا سمجھنی پی بول ہجرت جرا سرا کا پہلوان جس وقت رسول اکرم کے پیچھے دوڑے نے فل لیا گھوڑے نسل حضور نے فرمایا کما لے میں ہاتھ کسرا باد دے سونے دے کنگن ویگ رہا مندر دکھ رہا خبر ہے وہ حالت میں بادشاہ کائم ہے حضور فرمانے میں ہاتھ کسرا کے بادشاہ کے کنگن میں سننے دے تبر تصویر کدو ہوئی فاروق آزم کا دورے دا ملک خطا ہوا کنگن اس طرح آئے حضرت اگر نے سراکہ پاک اٹھ کڑا رسول خبر پیتی سی ہاتھ آؤ گے نتیج کی تصدیق ہوا ہے ایک ایسی عجیب بات ہے جن کی خلافت رسول کی رسالت کا تتیمہ ہو اس کی ان کی خلافت کو باطل کرنے کے لیے اتنے لانسی جھوٹے کے منصوبے اور باہر میں ازر تلاش کرنا وہ دب گیا رسول قرآن تھوڑا دے دیا غلط دے دیا غلط ان کو پکڑا دیا صحیح علی کو پکڑا دیا واہ بھائی چودہ سو سال گزر گئے صحیح قرآن سامنے نہیں آ رہا غلط قرآن سامنے سامنے نہیں اسی وجہ سے اس مذہب کے جڑے تگڑے بٹے سن ہاں جی عالم الدا جنوب نے شریف مرتضی انہیں کتاب کتاب نہ چیر دے کو اس نے پوری باش کی آخر خرچا نہ وڈو یہ جڑے سڈے ہیں نا بےچ یہ آخر لگے بھائی قرآن ود گٹ یہ آ کے خودو جا محدس اگر ہو نک بنا دیکھا خود محدس نے یہاں کے پیچھے نہ چلو یہ کھے ہو سکتا ہے کہ جہاں قرآن صحابہ اہل ویب دے سینے میں محفوظ ہوئے تو وہ پھر ود گھٹ جا بھی کیوں ہو سکتا جے فرد کرو کسی بتاؤنا ہے تو مقابلے سو بندہ ہر ہے گاگل رہی سمجھ نہیں لگی نہیں. تو میرے دوستو اے تخیہ اللہ اکبر جی دی بخیہ کنی کر رہے رہا تروپے کھول رہے رہا میں اس حد تک ظلم بہار والنوار پیے باقر مجلسی نہیں میرے سامنے یہ جی لکھے اصحب کہو کوئی ارسا کئی عرصہ, عرصہ. نو سجدے کر دے رہے کرتے رہشرک جہن علامات دلوقتي. شعار ٹائر وہ اپنے گلے چ لٹکا رہے اچھا کیا تو دی لنڈے قرآن دس رہا صاف کہہاب کہ آکھیا اس وقت میں بیان کی پوری تفصیل اس وقت ان آکھیا جس حکومت بدلی نہ کفر اخلاق گل سنو ہوں آ گئی ہے حکومت کفر کفر حکومت سان کافر کرن دی کوشش کرے گی لہذا چپ کر کے نکل جاؤ نہ برادری نو دسو نہ لانتی تین شرم نہیں آئی توں کہنا بوتھ دے رہے جھوٹ بولے مہاد واسطے جھوٹ بولے تاکہ سابت ہوئے پرانی ریت تکیا پرانا لگا ہے وہ دے پہلو مرو اللہ اکبر اللہ اکبر او امریکن مرتد عبداللہ اللہ بن سبا دی بالکل براہ نسل جدر امام حسین نام لکھ کے بیٹھا پتلا تین شرم نہیں علی ٹائی تو پیرہ تک دلیہ تو انگریز دا کتا بن کے بیٹھا بیس رہے آخلے بین تے کتیا نشانی بھی کوئی نہیں دلے دیا پتلا کان سی نے جی والے میں نادرا نہیں کیا ہاں بڑا لوگ چکتے سنگ میں الا کے فضل دو حملے کیتے ہیں میں دوستوں کہہ در تیسرے کی لوڑ میری پی نا حملے کی سمجھا جی میں ناکام ہاں میں چڑھ جا گارش ہے میں میرے شگرد نے وہ گل محفوظ ہے نیٹ ویگ سکتے ہو شگرد نے انف ہونے نے ببشکل پجا کہ وہ مارا اپنے آپ شکست من کے اٹھیا اپنا دعویٰ چھڈ کے اٹھا اللہ دے بند دین اسلام مذہب والے سنر باقی سب بنجو سونے اس ملو نے آخر تقی البراہیم اسلام کی ابراہیم علیہ اسلام سارا قصہ سنا بخاری شریف تبصرہ کرے گا دسے گا وہ تکیار سی یا اللہ کی حکمت سی جی رسول دے طرف ہوتا ہے سڈ مطلب اگلے یہ بھیا جو آخیا حق یہ کو تو بار حق ہو سکتے ہی ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کس طرح سو ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو اپنی قوم کو الگ ہو کے اپنی قوم کو چاہے کے اندر ایک علاقہ آیا شہر آیا ملک آیا وہ کسی دار جاگر بادشاہ سی کمی میں بعد کم سی جیڑی عورت و جمیل ویسا سو اپنے کول چڑ لینا سنی ہاسا نشان سی بعد بنا واپس کر سی حضرت ابراہیم نائبراہیم ادائی شہر گئے آپ کے گھر والے بی بی سارا پاک آپ نے کسے بندے چگنی کی کسے بندے خبر دیتی بادشاہ ایک بندہ آیا ابراہیم نام لے جی دسنا سی انہیں دسیا انہیں فوراً باب ابراہیم اسلام سدا آپ تشریف لے گئے انہیں پوچھا یہ کون ہے تیرا نام یعنی جی پیچھے بٹھا کے آیا اے بی بی آپ نے فرمایا میری بہن میری بہن گھر والی بہن فرمایا آپ گئے واپس بادشاہ جا اپنی گھر اس بہن ن حضرت ابراہیم علیہ سلام گئے بھی جی آدر سی گھر والی بھی گھر والی سی نیشور چک لہن آخیا متوڑا آ جائے واپس بھیج دا ابراہیم علیہ السلام گئے گھر والے موسم سارا پاک نے کو کہنے لگے جا حضرت ایسوے زمین لے جس علاقے جائے پھر میں مومن یا تم میں یا, یا تیسرا بندہ مومن کو میں بارے بادشاہ دس آیا ہاں یہ میری بہن پلا تو کرے پیار کری میر جھوٹا کا سات کری وہ تینوں جب پوچھے کوئی آتی میں نیت رکھ کے آخر سی میری سنا لوگ ببو یہ نہیں آخنا میں ارادہ کیا میری دی توجہ فرماؤ باب بابے علیہ السلام نے بی, بی سارا پاک ہوا فرما دادشاہ کون سامنے ہوئی بی کون بی پاک نے جو کچھ کیا بخاری بیان کرنا مسلمان بیویا نے راستے کیا سبت بھائی پاپائی پاک نے چلے آئے اگاہ ہوا وزو وزو کر کے دو نفرت آخر اللہ پاک سویا استعمت بچا تیرا کام ہے دعا مانگ کے آئیں سمجو ہاتھ اجن کر لگا ہو فورن اپنے ہاتھ شریف پاس کر لگا زمین لیا کلیا سارے بول کرتا تو جگہ اسی بول سبھا دوبارہ جسے زمین لین پہ کہنے لگا بچا دے لا روک تینوں کوئی نقصان نہیں دیا یہ کہنا سی زمینوں سے بھی بھی دے. زمین چڑھ دیر اسے ہاتھ بلا پشا گی اٹھا لگا پھر زمین دینا پڑا زمین دوبارہ لبیا آ چڑ دے پھر نی کریوری بار گل نہیں محلہ جیسا فر گیا سارے ڈنگے کتنے نہیں کی سکے گا مہربانی فرما زمین شدیا. تیسری بارا پھر اسے کرو بی پاک نے وہی امن دایا یہ زمین فریا گیا جب فریا گیا بس ہوں میں تیسری بار تو باہر اپنے نوکری ملازمان کوئی انسان نہیں بھیجا یہ شیزان بھیجا نوجوان عزت شیطان سامنا شادی عزت منظر واٹ قالو <laughs> یا ہیام وال شیتان نے دہشت گرد نے اج کے گشتی کے پوتر کا کام نہیں ہے اے کتے دا پتر کون شیتان کہہ رہا تو کنو گہ رہا جنا کا ارادہ اپنے عزت دری اپنی شیتانا بنتا ہوئی سمجھ لگی جی ایسے طرح چلتا ہے لوٹے بازیاں آپ کرنا برا کہنا دوسرے سامنے کو آ جاوے جی پاسے میری جبنے نے چالیس چالیس توجہ سوڑیا بی چڑیا تو ہاجر پتر سمجھ نہیں رہا میں کہہ رہا بیار آپ یہ ہلم اسلام رشتے دار سن تو اس واقعہ انہیں دسوایا جس روز لال شاپ کبھی دن کن کر کے اپنے دلی سوار سواؤ ہو کے بہت لالت لے کے بہ رہے انہیں آگے نہیں کرو بی بیوی ساتواں نوکرا نہیں میری طرف دیکھو حاضباد سنائی آرام شریفاباد گرا گا بول اللہ قربان جاواں خاتمہ بنا گئے ہوا بی سارا پاک حضرت کا ہی ملک سلام کے کول آئی جیسے چڑھ کے گئی ویسے میرے نماز پڑھ رہے سن خبر کی نماز بولے نا ہاتھ سے اشارہ گیدر کی بنے اللہ اندازہ لگاؤ شجر آؤ سارے نبیوں کا درخت مٹھ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تو بعد جن بھی نبی آئے گے یا اس علیہ السلام اسلام بھی کم کتا سولہ فکر اپنی اپنے گھر والوں سکھائی تیرے سامنے میں توجہ فرما توجہ فرما جا نماز نماز اسی واسطے پڑھ رہے نہیں دن بچ جاؤ رے سب سر باز ہاں ابھی سادہ اجمالی خاک کا حدیث کا بیان کروں کی بنے بولنا تو نہیں نماز کلام سے نماز فصل جاتی ہے لیکن اشارے سے نہیں ہوتی اشارے سے نہیں ہوتی دھیان میں رکھنا اگر ہوتی ہے تو تیری فکا میں اگر تیری فکر میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں فکا اور بھی تو ہے نا ہاں زبان سے بولنے سے وہ ساریاں فکائش کٹ جائیں گی باب بلائی علیہ السلام نے ہاتھ مبارک نال اشارہ گیتا توجہ کی گی بنیا ری بی بی بات مان لگیا اللہ نے کافر پھر بدگار مکر سا کے وہ امریکہ امریکہ کا باندل امریکہ بیٹھ کے پتہ نہیں کچھ کرا مرمیا تک چلا نہیں بولتا اس کچھ پتہ نہیں چیز کی درد ہے اپنی گھر والی پھینک دیتی ہے پتہ کتب بھی ادھر پتے بھی نسل آئے گا ہی بڑی سلام تھی لوگ بھی رب لائے تو ساجھا جاؤ لکھنانا کمی لو کی لکا کے بیٹھے ہو چی بگاڑ کے لکان بالا <سؤال> بالوں کافر کرنا چاہتے دلے شرم لے سڑکے جا میں اس بلے نے یہ بھی اس بخاری کا حوالہ دیتا سیاو نا روڑی میں لینی ہوئے گوتے مہاراج گو خوانشان کا میں نے جی سلام بیاہ زہر دین تیری سکوٹی بڑھائی کھڑے نے کہہ رہے یہ مطلب ہے تو باقی انہوں دا کتا پڑ کے اسلام کرنے کد انگلش کونک نا کدی اربی چونک نا کدی فارسی کونک نا کدی پٹان والی اونٹ پٹانگ اردو وہ میں جتی خرکاوا تیرے ورگے سو جتی کیوں نہیں کہہ سکتے بابے براہیم جس نے اپنی پارجہ اور میں حوالہ سنا اللہ پاک نے بادشاہ محلہ دیا دیوار آپ در شیشا بنا دی ابراہیم گھبرانی نام اپنی اک مبارک نالو کبھی نو ہاتھ بھی گلا سکو امام ابن شانتی کی وجہ مروقہ اللہ ہر کا شفا ہر ہارم ملک مہار سا وہی رہا شہر روک لگا لے جان اللہ جب سراب نے بھی سارا باغ رو بھی اللہ باغ نے بادشاہ تک ہر شہر باب ابراہیم ہی کھول دیتے دی تو توجہ رب یقین ہے سی ہونا کھ نہیں ساری حکمت ایک جائے گی دو ہو کے آئے گی ایک اما بنے گی لے کے اس علیہ السلام سرامے پاس توجہ ہے ہویا ولخذو فامر باذن ابراهيم عليه فامر باذن ابراهيم وصار عليه ثم نهى ابراهيم الخارج القصر وقام الى ساره فجعل الله القصر على ابراهيم كالقرون في صفي فصار فصار جواهما ويصح كلامهما فرمایا گل کرن حضرت ابراہیم کو یقین سی لگا نے گا لاؤن لگا اس گلا درا غور کرنا سمجھو ہے بابے براہم ارے کوئی آتے رب نے کم کچھ نہیں ہوگا بابے سے پھر دیوار شیشہ بنا کے رب نے سارے بندے باپ شاہی چلی گیا ماتا نہیں گزردیا پر آپ نے نا مار مور دیتے بوٹیاں چھوٹیاں رڑا کے اوتے رکھ دیتی کچھ اوے رکھ دی کچھ اوکے کچھ اوکے اللہ پاک مار لگی اللہ باغ نے فرمایا اللہ فرمایا اللہ, اللہ باغ نے فرمایا کیا تم میرے مجھے زندہ کرنا مان نہیں بولو تو صحیح امریکہ کا مورتا دھوندا تو کہہ رہا دیکھا جی اللہ کہہ رہے تمام ہی نہیں رکھنا میرے وہ کجرا استفحان اور استخبار میں زمین آسمان کا فرق او بڑا اللہ فرما رہا ہے کی گل ہے تیرے ایمان نہیں رکھنا بنا سونے ایمان کیوں نہیں رکھنا میرے دل لنگڑے سکھ لگیے مالے کبھی میرا مالک کیوں کرنا ہے میرا دل بھی سکھ بک جا مرے کراری مک جا کرا جا لے نا جا دار چینی لکے یقین پورا لیکن تیرا بیڑا تارے خدا تیرا بیڑا تارے اللہ دیر اللہ نے دسیا کچھ نہیں ہونا پھر بھی دل قرار ہے کےالم کول گئے دیکھا تو صحیح تاکہ دل مطمئن رہے لس لانتہ نے جہے دہش کے مطمئن بیٹھے ہوں اسلام کرو بات نہیں کرے سارے مسلمانوں کروا سا مالتا ساتھ اور ماشاء اللہ اسلام اسلام سر اس جلد کی کتاب باقر مجلسی کی جلد نمبر سولہ نیا چھاپا صفحہ نمبر چار سو چھبیس پہ لکھا ہے آل بیو ہے شرب مسکل شرب مسکل مسفین متاطلحج میں اس وجہ سے تقیہ نہیں کرتے ہال یا لم حا روپے ہوا یا اس وجہ سے آل بی تین باتوں میں تقیا نہیں کرتے توجہ؟ وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اللہ تعالی ان کو کچھ نہیں ہونے دے گا وہ علم رکھتے ہیں اس وجہ سے تقیہ نہیں کرتے تین باتوں میں تو بڑھوے یہ تو تیرے گھر کی کتاب ہے تو کہتا ہے ابراہیم نے تقیہ کیا میں نے تیرے گھر کے امام کی کتاب سے ثابت کر دیا جو جانتے ہوں ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا وہ جو کریں میرا یار مالک کی مدد ایون ہی آؤں کسم دادی کر کے کہنا بچے آخر یار فلانی کتاب یا تفریح کے موضوع کو دیکھیے اتنے آئے میں بس میرا موضوع پورا ہوگا علی پتا حسن حسین ایماندار حسن جی حسن حسین جی اولا نہیں پتا ہے سانو کچھ نہیں ہونا سانو نقصان نہیں پہنچ سکتا اس مسئلے کو سان تبیاں کرنے کی تبیاں کرنے نہیں جاؤ آپ کو سارا کچھ صاحب ہی ہے اور مت تو آ کے درد کا خطرہ نہ ہو تو تیرا باقر باقی لکھتا ہے وہ سکیا نہیں ہوتا حکمت ہے تو معلوم ہوا تیرا چکیا تیرے منہ پر چشتی نے ہتھیڑ کر یہ نے تیرا تکیا خالی نہیں ہدھیڑا اللہ کے بدن لال تین ہے اللہ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 رہے نمالی علیم بن ابراہیم علیہ السلام علی سلامتی نمال دلالی گھر جو ہے مبارک نو لگ چولہے تک Born, born swat, him, نماز گھر جناب نے نماز فرمایا میں اگلے جہاز ہماری جانے سے پچھلی کا پتہ نہیں لگا سینٹر میں کل کے وارث نہ بنو میں تو تمہیں ابراہیم علیہ السلام کا وارس دکھا رہا ہوں میں مسکین نبی کے دین کا شکو منو گے تو منگے نہیں منو گے تو اتنا ہی کافی ہے اللہ و جل شان ہو